آیوشمان بھائی میں نے لمبی بات نہیں کرنی وہ پرسوں میں وہاں پہ گیا تھا مجھے انوائٹ ملی تھی تو میں وہاں پہ گیا تو وہاں پہ ایک نیک ہوتا ہے بہادر جوان صاحب کو وہ یہ بات کہہ رہے تھے کہ حرام کے لیے آپ کو دلیل چاہیے حلال کے لیے دلیل نہیں چاہیے یعنی کہ جس چیز کی دلیل ہے وہ تیس حرام ہے باقی سب حلال یعنی کہ اگر گھوڑے کی دلیل نہیں ہے رد نہیں ہے تو گھوڑا بھی حلال ہو گیا گینڈا بھی ہلال ہو گیا جس کی بھی جو ہے دلیل نہیں ہے وہ حلال ہو گیا تو اس پہ ریشن ڈال رہے جناب آپ تو یہ میں نے آپ کو بات بتائیے میرے پاس ریکارڈنگ کا سسٹم جو ہے وہ خراب ہوا ورنہ میں ریکارڈ کرتا اس بات کو کہ حرام کے لیے دلیل چاہیے اور حلال کے لیے دلیل نہیں سمجھ رہے ہیں نا بات کو تو آج واقع السلام علیکم السلام علیکم رحمتہ اللہ و پوائنٹ بھائی کیسے ہیں حضرت بہت خوشی ہوئی ہے آپ کو دیکھ کر ویری گڈ بردر یہ بہت پرانے پالٹوک کے بھائی ہیں الحمدللہ بہت اچھے ہمارے بائی اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر فرمائیں کرور رحمت فرمائیں ان کو بار بار میں شریف کی زیارت نصیب ہو آمین, برحمت یا روح امین تو حضرت میں تو مسیار کے بارے پوچھنا پوچھ تو مجن بھائی کہ یار یہ نکاح کرتے ہیں مسیار کیا یہ کوران کے اندر ہے کیا یہ حدیث کے اندر ہے اور جو بات بھائی نے کی نا یہ تو حدیث کے خلاف ہے کیونکہ کوالا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الحلال بینا و ان الحرام بین شب لا اللہ کو من الناس میں نے تھوڑی سی حدیث پڑھی ہوئی جی جی مجھ تو اس کی پوری ہسٹری پتا ہے شو ایسو ہیج پائی تو ان نل ہلال ابین ابین حلال اور حرام کا واضح طور تکر بیان کیا گیا ہے ٹھیک ہے لا یا اور اس کے درمیان ایک شبہات ہے جس کو کہتے ہیں ڈاؤٹ فل ہے لا یا علام الناس اس کے بارے میں جو عوام نہیں جانتی آگے بھی کافی لمبی حدیث سے زبانی کر لیتے ہیں مگر بہتر یہ اطاعت نہ کروں تو جی جی ٹو دا پوائنٹ بھائی میں نے پتا ہے آپ نے نہیں کہا مجھے پتا ہے وہ گندہ جو حبی ہے اس نے کہا تھا مجھے یہ پتا ہے اپنا خبرائیں میں صرف اس کے لیے دہرا رہا ہوں کہ اگر وہ پھر دوبارہ آپ کے سامنے یہ بات پھر آپ یہ حدیث جو ہے نا ٹھک بیان کر کے ان کو سنا دیں کہ یار یہ بھی حدیث میں ہے کیا کہہ رہے ہیں اور یہ اربا نبوا امام النبوی کی اربا نبوا کے اندر مل جائے گی میں ابھی جب مائک کو چھوڑوں گا نا تو میں لنک ڈونڈا آپ کے اسپیشلی جو ہے نا آپ کے عربی کے اندر اور انگلش یا اردو کا ترجمہ ڈھونڈ کر جو ہے اگر ترجمہ نہیں تو وہ ترجمہ کر لوں گا تو وقت سبق مسیار یار میں یہ دعویٰ کرتا ہوں دیوبند اعلی حدیثوں کو وہابیوں کو کہ آئیں اور ثابت کریں کہ میسیار کسی صحابی نے کیا وعلیکم السلام کسی طبعین نے کیا ہو ایک ضعی راوی دے دیں ایک موضوع عدیش بھی بیان کر لیں مسیار کے بارے نہیں ملے گی آپ کو نہ اللہ کے رسول صلی اللہ نے یہ عمل کیا نہ صحابہ کرام نے یہ عمل کیا ٹھیک نہ تابعین نے یہ عمل کیا نہ تابعین نہ تبا تابعین نہ سلف الس صرف میں صرف یہ وہابی لوگوں سسٹر بیٹھی ہوئی اس کمرے کے اندر اس کے لیے میں تھوڑا جائے جو نے انصاف بھائی اطاعت کرنا اس پر اور ابھی تک میں بار بار پوچھوں گا وہابیوں کو اگر وہ کمرے میں ہیں کہ وہ حضرت آدم علیہ السلاط والسلام کو مشکل کیوں کہتے ہیں تو تمجن بھائی انصاف بھائی آپ کے لیے مائک فری کرتا انشاء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مقصرات اجمین تمجن بھائی اگر آپ جو ہے نا بریک ادب اور احترام کے ساتھ جو ہے نا مسیار کے بارے ذرا اس کی تعریف جو ہے نا کچھ اچھے لفظوں میں مشکل تو ہے اچھے لفظوں کو ڈھونڈنے کے لیے وہ سمجھا دے پبلک کو مسیار ہے کیا چیز السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تمام مسلمان بہن بھائیوں کو ماشاء اللہ آیوسمین بھائی آج کا بہرحال ہمارا ٹاپک ہے جناب وابیت تو آپ کے پاس ماشاءاللہ مجھے جہاں تک معلوم پڑتا ہے آپ کی آواز سے کہ بھی آپ کے پاس اور بھی کافی معلومات ہیں آپ تلکتے ہیں دوسری طرف بھی آیوسمان بھائی آپ کو تموجن بھائی نے کہا کہ آج کا ٹاپک جو ہے نا یہی ہے ٹھیک ہے ہونا چاہیے میں تو اس بات میں تموجن بھائی اور سب بھائی جی سنگے میں اس چیز کی طرف جانے کا نظریہ میں نہیں تھا لیکن جب آپ کو پتا ہے باتیں سنتے ہیں اور ایسے ایسے کفری الفاظات ان کے اور یہاں تک کہ یہ, یہ جو ابھی آؤٹ لکر آیا تھا نا تمجن بھائی سپیکٹیٹر اس نے اس کو میں نے بذاتے خود دیکھے میں نے آج تک میرے میں نہیں کسی کو کافر بولوں اور اس نے قسم خدا کی اس نے بولا کہ جنت کی چابی میرے پاس ہے دیکھیں اتنا بڑا یہ لانتی شیطان ہے یہ اس نے بولا جنت کی چابی میرے پاس ہے دیکھیں اتنا بڑا یہ کفر بول گیا اس کو پتہ نہیں کہ وہ کہہ کیا, کیا رہا ہے اور ایک بھائی نے کہا کہ یار اس نے غلط فہمی میں کہہ دیا ہوگا اس کی بی بی کا نام جو ہے نا جنت بی بی ہے اس کی بیوی بی کا نام جنت بی بی ہے وہ چابی دیتا پھرتا ہر کسی کو یہ اتنے لانتی ہیں یہ اور مجھ سے جناب مجھے اس نے اتنے بڑے بڑے فتبے لگا دیے میرے سے پوری رات پوری رات مجھ سے بحث کر سکا میں نے کہا یار آپ تو کسی مجھے سکول اور تھڑے کے منشی بھی نہیں لگتے آپ کی تعلیم کچھ بھی نہیں آپ بےک کف جاہل ہو بالکل اور ٹینڈ کرائی ہوئی ہے آپ نے بس ٹنڈ کے اوپر آپ پتھر پتھر رگڑتے ہو اور یہ دیکھیں یہ بہنوں سے نکال کرنا اور شادی کرنا اور یہ ان کی کیا ہے اور ایک سے میں نے پوچھا پی ایم میں بٹھا کے میں نے کہ یہ کیا چکر ہے کہتے ہیں یار دیکھیں نا ہمیں شرم آتی ہے ہم کسی کو بہن دیں گے تو وہ کیا کرے گا کیا کیا ظلم کرے گا ہم اسی وجہ سے خود ہی برت دیتے ہیں اب ان میں اور سکھوں میں کیا فرق رہ گیا وہ کہتے جناب ہماری عزت جو نہ ہمارے گھر میں رہے یہ ان کا حال ہے شرم ان کو آتی نہیں اور کہتے چاپی ہمارے پاس بی, بی کی چادی کسی نے نہیں ہے بھائی نہیں سنبھالی جاتی تو کیوں کی تھی چکو کو آتے یار آٹکل آ رہا آو مجھے بہت گسر چڑھ گیا یقین کرے اب اور یقین کریں میں نے جب یہ روم دیکھا میں اپنی سونی ترتی بند کر کے میں نے کہا یار ادھر میرا فرض بنتا ہے چوبیس گھنٹے کے لیے اور ہم اس چیز میں تو کٹ مرنے کے لیے تیار ہے اور تموجن بھائی ایک اور ہے یہاں پہ نجدی اس کا نام ہے حاجی در بدر یقین کیجئے اور وہ بڈھا اتنا پاگل ہو چکا ہے اتنا پاگل ہو چکا ہے ایک دفعہ تو بھائی میں آپ کو جھوٹ بولنا میری عادت نہیں جھوٹ بولنے والے پہ اللہ تعالی کی لانت ہو اور اس کے ساتھ ایک بندہ تھا اس کا وہ نام نہیں لینا چاہتا دیکھیں ناد خانی لگی ہوئی تھی سر کہتا یہ کیا تو کنجر خانہ لگایا ہوا میں نے کہا جا تیری جمنے والی کے اوپر لانت ہو اتنا وہ الو کا پٹھا ہے کہتا ہے یہ کیا لگایا ہوگا کنجر خانہ دیکھیں میں نے کہا تو اپنے باپ کو نہیں ابھی تک ڈونٹ سکا تیرا باپ کون آئے بڈے کتے کی طرح بکواس کرتا ہے تیری اوقات کیا ہے ان کی اوقات کیا ہے ان سے پوچھے بندہ یہ تو اتنے بڑے بڑی وہ باتیں کر جاتے ہیں لانتی اور اپنی اپنی وہ مسیح کے اوپر بیٹھ کے کہہ رہے ہوں گے جس نے بات کرنی تھی راجو جی ان میں ہمت نہیں یہ جانور ہے وہ گندے جانور ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا میں نے تو اپنی آنکھوں سے سعودی عرب میں دیکھا جناب کیا کچھ یہ نجدی وہاں کر رہے ہیں یہ اللہ تعالی ہم نے چھڑانا جناب ہم مسلمانوں نے چھڑانا ہے یہ جاتے ہیں ڈانس کرتے ہیں لانتی وہاں پر آپ دیکھ کے حیران ہو جائیں گے سعودی عرب کے جو یہ نجدی ہیں انہوں نے تیل دیا ہوا ہے نان مسلم کو دیا ہوا جناب علی وہاں پر یہ بات نہیں کرتے اتنے لانتی ہیں اور پاکستان میں جناب ان کا حق ہی کوئی نہیں یہ پاکستان اور اسلام کے خلاف ہیں ان کے سر قلم کر دیے جائیں مجھے اگر آپ ایک گھنٹے کی قومت دینا سب سے پہلا کام میں یہ کروں ان کو نکال کے جناب علی ٹالیوں پہ ٹانگ دوں ککروں کے اوپر یہ سمجھ کے کیا ہے نکلو سپر بار تٹیا ملا دو پیاز تیری میں یقین کرو میں اس کے ساتھ وہ کروں گا اس کی جمنے والی یاد کرے گی اس کو میں لاہور میں ملوں گا یہ ایڈیٹ ہے بہت بڑا اور اس کو منہ لگاتے ہیں یار ایسے ایسے بہن نے اس کی پوری رات ایک رات کہتا یار میں روم چھوڑ کے جا رہا میں آ گیا تیرے جیسے منہ لگانا میری توہین ہے باتیں کرتے یہاں پہ کبھی وہ برقع پہن کے ادھر آ جائیں گے ابھی سپیکر لوٹا باتیں کرتا ہے سوری یار اگر میں نے کوئی بہن ہے تو یار اپنا بہن آپ جائیں اپنے روم میں یہاں پہ اب جو ہے نا مجھے چڑھنے لگا اور تو موجر بھائی کو بھی تھوڑا سا گسا چڑھنے والا ہے آئیے جناب ہم نے کون سی گالی نکالی ہے دیکھیں جیت بھائی میں نے کوئی گالی نکالی میں نے حق سچ کی بات کی اور اگر یہ بات غلط تو سارے بھائیوں کی جتنی میرا سر لے آؤ حاجی ترک ترک وہ پورکا پورکا پہن کے بیٹھا ہوگا پر. یہاں پر سوبے میجر ریٹائر ہے وہ سوبے دار کی گریس لگاتا تھا ٹینکوں کی پٹوں کے اندر گریس لگاتا تھا وہ یقین کریں یہاں پہ آ وہ تبلا پہ جاتا ہے اور مجھے دیکھ کر یقین کریں وہ پال ٹاک چھوڑ گیا نہیں چھوڑا ایسے جو بھائی اس نے پالٹاک میں نے اس کو بولا ہے تو یہ میں چھڑا دوں گا بھائی ہم نے سٹیپ بائی سٹیپ کرنا ہے آہستہ آہستہ ایک ہی ایک ہی دن میں ہم نے ہر طرف کلاسنگ کو بھی چلانی پیار محبت سے ہم ہر, ہر طریقے کو دیکھیں گے ہر چیز کو دیکھیں گے جو ہم سے ٹکرائے گا ہم کچل دیں گے اس کو ہم اللہ تعالیٰ کی ذات اور ہمارے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہم مر مٹنے کو تیار ہیں ہم نہیں ڈرتے ان نجدی ٹولوں سے ان کفری بیانوں سے ہم نہیں ڈرتے یہ لانتی ہیں اور ان کو جناب علی ان کو وہ سزا ملے گی جو آپ سب مسلمان بہن بھائی دیکھیں گے بڑھ چڑھ کے شروع سومی مومی بھائی ہینڈ ریز کیجئے پلیز سب بھائیوں کے لیے ہینڈ ریز کیجئے سلام دعائی کر لو یار سب بھائیوں سے ہم مسلمان ہیں ہمیں کوئی پنچے کی ضرورت نہیں بھائی ہو میرے بھائی ویلکم آپ کے لیے فری کرتا ہوں جی السلام علیکم رحمتہ اللہ وبرکم میرے امام اعظم کے جو ہے نا عاشقوں اور شیروں ہینڈ ریس کرو جناب ڈرتے کیوں ہیں آپ کیوں سے ڈرتے ہیں بے رائتوں سے ڈرتے ہیں جو اپنی ماں اور بہنوں سے شادی کرتے ہیں اس لیے تو ڈرتے ہیں روم میں نہیں آتے روم میں تو اس لیے نہیں آتے اور باہر جاتے ہیں بھائی ہمارے سامنے آؤ ہم تو جب روم کے میں جاتے ہیں ہمیں جو ہے بھیا آؤ ادھر بات کرو آپ کو کوئی بھی ڈاڑنے لگانے والے آرگومنٹ کے ساتھ آؤ جو ہے اپنے آرگومنٹ کے ساتھ آؤ کوئی چیز کے سامنے لاؤ آپ ہمارے امام صاحب کے بارے میں بات کرتے ہیں آپ ہمارے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بات کرتے ہیں جو تابی ہیں جنہوں نے سولہ سال کی عمر میں حج کیا جنہوں نے بائیس صحابہ سے ملاقاتیں کیے ہیں کتنے صحابہ سے بائیس صحابہ سے ملاقاتیں کی ہیں سب سے مشہور صابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقاتیں کی آپ ان کے بارے میں بات کرتے ہیں میں نے اس سے پہلے بھی ایک لائن کی بخاری شریف کی حدیث پڑھی ہے میں نے اس سے پہلے بھی ایک لائن کی بخاری شریف کی حدیث پڑھی ہے کہ طابین کے بارے میں سرکار کیا فرماتے ہیں صابین کے بارے میں سرکار سلم کیا فرماتے ہیں حضرت زید بن رقم بخاری کی حدیث ہے کسی کو اگر بخار ہو بھی رہا ہے کسی کو اگر بخار ہو رہا ہے تو اس کو, میں اس کو بخار ابھی دور کر دیتا ہوں بخاری کی حدیث ہے حضرت جید بن رقم رضی اللہ تعالی عنہ سے انہوں نے فرمایا کہ ایک دفعہ انصار نے اس کی یا رسول اللہ علیہ وسلم ہر نبی کے کچھ اتباع ہوا کرتے ہیں اور ہم نے آپ کی پیروی کی ہے اب جو لوگ ہمارے پیروکار ہیں ان کے لیے دعا فرمائیے کہ اللہ انہیں بھی ہماری طرح کر دے تو آپ نے ان کے متعلق بھی دعا فرما دی کیا کر دی آپ نے ان کے متعلق دعا فرما دی میرے آکا کے منہ کے نکلے ہوئے الفاظ وہ کبھی پیچھے ہو سکتے ہیں جس کی خاطر کائنات بنی ہیں اگر وہ اپنے محبوبین کے لیے اپنے عاشقوں کے لیے کوئی دعا فرما دے تو وہ کبھی کو دعا رد ہوگی کیا وہ کبھی دعا رد ہو سکتی ہے ناممکن ناممکن یہ کوئی قاضی شوقانی تو نہیں ہے جس کی خاطر میں اگر بیٹھ کر میں تو اگر لڑتا ہوں تو میں اپنے نبی کی خاطر لڑتا ہوں میں اگر جو لڑتا ہوں میں اپنے صحابہ کی خاطر لڑتا ہوں میں اگر ان لوگوں پہ لان طان کرتا ہوں تو اہل بیت اتحار کی خاطر کرتا ہوں میں اگر ان لوگوں پہ لا طعین کرتا ہوں تو تعبین اور طبع تعین کی خاطر کرتا ہوں میں ان لوگوں پہ اگر لان طع کرتا ہوں تو اولیاء اللہ کے خاطر کرتا ہوں کوئی میرا کوئی ذاتی بغوز ہے ان سے کوئی ذاتی کوئی شخص اگر صحابی کے اس جن لوگوں کی خاطر حضور نے کہا ہو کہ خیر القرون کرنی سمزیم میرا صحابہ کا دور بہتر ہے اس کے بعد کا, کا دور بہتر ہے صحابہ کہتے ہیں کہ وہ دور بہتر ہے حضور ان کے لیے دعا فرما دیتے ہیں کہ وہ لوگ جو ہے اور میرے آکا نے منہ کے نکلے ہوئے الفاظ کا بھی پیچھے ہوئے ہیں چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے سورج اپنی پوزیشن بدل کر واپس اوپر آ جاتے کیونکہ حضرت علی نے نماز پڑھنی ہے انہوں نے نماز پڑھنی ہے اور میرے آکا کا اشارہ ہے سورج واپس ہو جاؤ واپس ہو جاؤ وہ سورج واپس ہو جاتا ہے آج تو میرے ہاتھ ایک بک اور لگی ہے ابھی تو میں نے ان کے اپریشنس کرنے ہیں وہ جناب اب نے مصنفر رضا کے جو دس چیپٹر مس ہو گئے تھے وہ آج میرے پاس وہ بک پہنچ چکی ہے انشاءاللہ شاء اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے امام امام اعظم جس کے بارے میں امام شافعی کہتے ہیں کہ فقہ میں سنیں ایک بڑی عجیب سی بات کرنے لگوں کہ حمبلی ہوں شافعی ہوں مالکی ہوں یا احنفیوں سب کے سب فکہ میں امام اعظم کی اہل ویال میں آتے ہیں یہ امام شافی کے کول ہے اب آپ کو میں اس کی اگلی دلیل دوں گا اب آپ کو میں اس کی اگلی دلیل دوں گا وہ یہ ہے کہ سوالات سوالات سارے کے سارے امام اعظم سے آئے ہیں جوابات بھی میرے امام اور اس کے شاگردوں کی طرف سے آئے ہیں ہاں ان جوابوں کے ساتھ شافی اور مالکیوں اور حملوں نے کچھ اتفاق اح... اے... کیا ہے کچھ اپنی رائے لائے آئے ہیں تو لیکن سوال کہاں سے آئے میرے امام کے پاس سے آئے جواب سارے کے کہ سارے کہاں سے آئے میرے امام کے پاس آئے باقی اماموں نے صرف ان کے ساتھ اپنی رائے کا تھوڑا باز اختلاف کیا ہوا ہے تو سب کے سب میرے امام کے اگر, اگر, اگر یہ سوال نہ نکالے ہوتے تو ان کو یہ سو... ان کے مسائل حل آج کہاں ہوتے جناب اس سے کہا کہ جناب جس چیز کا اللہ تعالیٰ نے حرام لکھ دیا تو وہ حرام ہے تو کہ قرآن میں خنزیر کا ذکر نہیں کہ خنزیر حرام ہے اور قادی شوقانی کہتے کہ خنزیر حلال ہے کتا حلال ہے؟ تو مطلب یہ پھر ہمیں بتا رہے کہ بہن کے لیے جو شادی کرنے ان کو جو فتح دی قرآن کس نصح قرآن سے چیز ثابت کرتے ہیں؟ یہ جو اپنی بہنوں کے ساتھ شادی کر کے ادھر آئے جاتے ہیں یہ کس نسل قرآن سے چیزیں ثابت ہیں امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ شان... کے بارے میں یہ باتیں کرتے ہیں جناب امام اعظم کے بارے میں اللہ اکبر آپ کو میں امام اعظم کے بارے میں ایک دو الفاظ الفاظ کہوں ان شاء اور پھر میں یہ جو ہے مائیک آپ لوگوں کو لفظ کروں گا مطلب یہ کس قسم کی یہ بکواسات لوگ کرتے رہتے ہیں مجھے تو اس کی یہ پڑتی ہے آج تک امام عبداللہ بن مبارک بہت بڑے محدث گزرے میں ہیں امام صاحب کے شاگردوں کہ میں نے امام اعظم پر نقطۂ چینی کرنے والوں پرلے درجے کا بےوقوف پایا ہے وہ لوگ محض اوہام فاسدہ سے حق کی مخالفت کر رہے ہیں امام حسن بن ہانی کیا خوف فرماتے ہیں یہ تمام کے تمام تعبین اور طب تعبین ہیں یہ کوئی آج کے دور کا البانی ملبانی نہیں ہے انہوں نے کسی کو کسی کو امام صاحب نے نکچے چینی کرتے سنا تو فرمائے گی اور مضبوط پہاڑ کو سر مار کر زخمی کرنے کا ارادہ کرنے والے یاد رکھ مضبوط پہاڑ تو زخمی نہیں وہاں تیری کھوپڑی کے ٹکڑے جو تلاش کرنے سے بھی نہ مل سکیں گے کیا نہیں کر سکیں گے ان کی تمہاری جو کھوپڑی ہے نا وہ بھی تم لوگوں کو کھوپڑی میں پتہ نہیں کچھ ہے بھی کہ نہیں لیکن اس کے اندر کچھ بھی نہیں مل سکے گا جناب اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر بہت صحابہ ہے ان کے اندر اہل بیت ہے ان کے اندر جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی جو ہے تو گستاخی ہے ان کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے کی بی اور گستاخی ہے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس کچھ ہے میں بخاری کی رریض پیش کرنے لگوں امام اعظم کی شان میں میں بخاری کے حدیث پیش کرنے لگا بخاری شریف 4897 حضرت ابو حرا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ سوریہ جمعہ کی نازل آیت نازل ہوئی جب آپ اس آیت پر پہنچے اور ان دوسرے لوگوں کے لیے بھی ہے جو ابھی ان سے نہیں ہے تو عرض کیا گیا یا رسول اللہ علیہ وسلم ان سے کون لوگ مراد ہے آپ نے کوئی جواب نہیں دیا حالانکہ تین مرتبہ پوچھا گیا اس اور سلمان میں میں فارسی بھی موجود ہے آپ نے اپنا دس تک ان پر رکھا اور فرمایا اگر ایمان سید کے ستارے کے قریب بھی ہوتا تو بھی یہ لوگ یا ان میں سے کوئی شخص ان تک ضرور پہنچ جاتا محدثین کے اس چیز پہ اتفاق ہے کہ یہاں سے مراد کیا ہے جناب امام اعظم رض جس کا پروف حدیث دے جس کا پروف بخاری کی میں دو حدیثیں پڑھی ہیں تابین اور طبع تابین کو جو مقام مرتبہ اگر ان کو جو لوگ لان تان کرتے ہیں دیکھے میں ایک آسان فارمولہ بتا رہا ہوں حضور کی اور اللہ جو اللہ جس نے حضور کی تباہ کی اس نے اللہ کی تباہ کی قرآن کی جو ہے تو اللہ کو پالیا ہے قرآن آیت میں کر رہا ہوں جناب اچھا اللہ سے محبت رسول سے محبت اللہ سے محبت ہے صحابہ سے محبت سنیں بتائیں مجھے صحابہ سے محبت حضور سے محبت ہے کہ نہیں لکھے نا ٹیکس میں ڈرتے کیوں ہیں حضور سے محبت اللہ سے محبت صحابہ سے محبت حضور سے محبت تعبین سے محبت صحابہ سے محبت پھر صحابہ کی حضور سے اور تب تابین کی تابین سے محبت وہ کس سے ثابت ہوگی وہ صحابہ سے ہوگی اور ان یہ حضور سے محبت ہوگی ہوگی نا ہوگی نا سور قلم اٹھا کر دیکھیں گستاخ رسول گستاخ رسول حلالی نہیں ہوگا وہ ہمیشہ حرامی ہوگا اس, اس منافق اس مشرق کا ذکر وہاں پر موجود ہے تو اگر جو شخص تابین کے بارے میں سلفاظ یوز کرتے ہیں جو شخص تعبی کے بارے میں ایسے الفاظ یوز کرتے ہیں تو وہ انڈائریکٹلی وہ انڈائریکٹلی صحابہ کے بارے میں الفاظ یوز کر رہے ہیں تو وہ انڈائریکٹلی یہی الفاظ حضور کے بارے میں کر رہے ہیں قرآن کیا کہتا ہے سورہ کلم کیا کہتا ہے سورہ قلم کی پیرا تیر آیا کیا کہہ رہی کہ وہ شخص حرامی ہے وہ جا کر اپنی ماں سے پوچھے کہ اس کا باپ کون ہے کہ اس کا باپ کون ہے یہ اپنی یہ حلال ہی نہیں ہے قرآن ہے میں آپ سے پہلے بآسان فارمولہ دے دیے نبی نبی سے محبت اللہ سے محبت صحابہ سے محبت حضور سے محبت سے محبت صحابہ سے محبت تب تعبین سے محبت تعبیم سے محبت جو جس نے تعابیم پہ کی اس نے صحابہ پہ کی جس نے صاحبہ پہ لان کی جس نے صحابہ کو برا بلا کہا اس نے حضور کو برا بلا کہا اور جس نے حضور کو برا بلا کہا اس نے اللہ کو برا بلا کہا اور جو اس لوگوں کا یہ عقیدہ ہے تو قرآن عظیم شان اٹھا کر پڑھ لے قرآن عظیم شان اٹھا دے اور قرآن عظیم شان میں دیکھ کے کہ یہ حرامی ہے کہ نہیں ہے آپ لوگوں کے پاس اگر ترجمے پڑھیں گے پہلی تیرہ آیات پڑھ لیں پہلی تیرہ آیات کے ترجمے دیکھ لیں اور اس کی تفصیل اٹھا کر دیکھ لیں آپ لوگوں کا بھی واضح ہو جائے گا میں یقیناً آپ کے سامنے ضرور پڑتا لیکن ابھی یہ یہاں پر لوگ ہیں اور یہ مطلب ٹاپک پھر اور لیمتی ہو جائے گا تو اپنے ذہن میں رکھ لیں لوگ یہ کہتے ہیں جناب امام اعظم تو صاحب اور رائے تھے وہ اپنی رائے عرضے کا پتہ فوقیت کرتے تھے کیا کہتے تھے آپ مجھے بتائیں کہ امام بخاری جب ہر حدیث کے لیے دو اکعاد نفل پڑھتے تھے یہ کہاں سے ثابت ہے یہ امام بخاری جو ہر حدیث پڑھنے سے پہلے جو دو رکعت نفل پڑتے تھے یہ کس نسل قرآن سے ثابت ہے وہ کس حدیث میں لکھا ہوا کہ میری حدیث نقل کرنے سے پہلے دو رکعت نقل پڑھنا کہاں پہ لکھا ہے جناب ذرا ہمیں بھی پتا لگ جناب اے وہیں بس یہ بڑی عمارتیں رہتی ہیں ادھر بیٹھ کر بھائی یہ بڑی عمارتیں ان کو آتی ہیں ان لوگوں کو یہ بتائیں جو یہ احادیث کی بکیں ہیں یہ بتائیں ان سے جا کر پوچھا کریں پوچھا کریں میرے مجھے تو وہ آنے نہیں دیتے مجھے بیان کر دیتے ہیں ڈاٹ میں لگاتے ہیں ان سے پوچھیں کہ پہلی سات صدیوں تک پہلی ہجرت کے پہلے سات سو سالوں تک بخاری شریف کو کس نے اس طب کا درجہ دیا ہے یہ تو اس وقت پہلے ساتھ, ساتھ, ساتھ سجیوں میں تھا ہی نہیں یہ چیز آپ جو ہمارے ساتھ بخاری بخاری کر رہے ہوتے ہیں آپ پہلے لائیں امام بخاری جو ہیں وہ امام اعظم کے شاگردوں کے شاگرد آگے ابراہیم بن مکیس کے شاگرد آگے امام بخاری جن, جن اپنے پچیس یا بائیس حدیثوں پہ اتراتے پھرتے تھے فخر کے ساتھ پھرتے تھے سیناتان کے پھرتے تھے جن کو سلاسین کہا جاتا ہے جن کو سلاسین کہا جاتا ہے وہ, وہ کس, کن سے نقل ہوئی ہے ان میں سے جو تین اے, انیس حدیثیں ہیں وہ امام صاحب کے شاگردوں کے شاگردوں سے نقل ہوئی ہیں ابھی میں آپ کو ان کا نام بتاتا ہوں اور انیس میں سے بھی گیارہ جو ہے وہ مکی بن ابراہیم سے نقل ہوئی ہیں کس کے نقل ہوئی ہیں مکی بن ابراہیم تو آپ تو امام اعظم کے شاگردوں کے شاگرد بھی نہیں ہیں دوسرے کا نام بھی سن رہے ابو عاصم اداک بن مخلد اور تیسرے کا نام ہے محمد بن عبداللہ انصاری پچیس میں سے انیس یا بائیس پچیس یا بائیس کا فکر ہے ان میں سے انیس حدیث صرف میرے امام کے شاگردوں سے آئی ہیں ٹھیک ہے اور ان میں سے بھی گیارہ مکی بن ابراہیم نے دی ہیں بھائی یہ باقی پانچ ہیں پانچ بندوں سے ان کے پاس امام, امام بخاری کے پاس حدیثیں آئی ہیں میرے امام کے شاگردوں کے شاگردوں سے ان کے جو حدیثیں پہنچے ہیں ان تو امام بخاری فخر کر کے پھرتے ہیں آپ امام بخاری کو جو ہے تو آپ دیتے ہیں اور امام امام اعظم پہ آپ لان کرتے ہیں کہتے ہیں جناب امام اعظم کو تو حدیثیں یاد نہیں تھیں توبہ بنا ازب اللہ بڑے بڑے عبداللہ بن مبارک جیسے اتنے بڑے بڑے محدد کے شاگرد تھے اور کہہ امام اعظم کو تو پتہ ہی نہیں تھا امام اعم نے اگر آج یہ مسائل تو مجھے تمہارے لیے سوالات نہ نکال لیتے جوابات نہیں دیتے تو یہ تمہارے مسئلے کہاں پہ حل ہوتے ہیں اب اس میں ایک آخری بات کرنے لگوں پھر انشاءاللہ شاء اللہ اپنے بھائیوں کے لیے چھوڑتا ہوں کیونکہ اب ہم سب اس میں تھوڑا تھوڑا وہ کریں گے اچھا سنیں تمام لوگ دینی بصیرت میں امام اعظم اور حنیفہ کی دینی بصیرت کے سامنے محض تفلے نابالغ ہیں یہ جس باپ اصل ہوتا ہے اور اولاد باوجود اختلاف مزاج کے بھی اس کی نسل ہوتی ہے اسی طرح امام ابو حنیفہ کی دینی بصیرت بعد میں آنے والوں کے لئے اصل ہے اور لوگوں کی بصیرت اس کی نقل ہے امام شافی نے اس میں امام صاحب کی جامعیت کو بیان فرمایا ہے تمام بعد میں آنے والے محدثین کا سلسلہ صنعت امام اعظم ابو حنیف کے تلامزہ پر ختم ہوتا ہے جتنے بعد میں محدث آئے ہیں جتنے مجھے آپ کوئی محدث نکال کر بتا دیں جو میرے امام صاحب کے تالامز شاگردوں کا کہتے ہیں ان کی ابتدائی میرے امام صاحب کے شاگردوں سے ہوتی ہے فقہ میں امام مالک بھی امام صاحب کی فقہ پر فتوا دیتے رہے امام شافی نے امام محمد سے اونٹ کے بوجھ کے برابر علم حاصل کیا ہے سبحان اللہ امام احمد, امام احمد نے حدیث و میں امام صاحب کے تلام سے قصب فیض فرمایا اللہ اور امام بخاری نے بھی فقہ حنفی سے استفادہ فرمایا تو یہ ہے میری شان میرے امام کی شان ہے جناب سو آج جناب آئسمین بھائی اور آپ لوگ بھائی بھی کریں جناب میرے امام کی شان بھی بولے شہباز میں بولیں بھائی ابھی تو آپ کے والد صاحب نہیں سوئے ہوں گے مائک پہ جناب میرے امام صاحب کے حق میں باتیں کریں کوئی بھی بات کر دیں کوئی بھی بات کر دیں لان لانت بھیجیں جناب وادیوں پہ لان کر دیں لان ان لوگوں پہ کریں جناب ہم پروف کریں گے آپ صرف لان طان کر دے رہے ہیں وادیوں میں اتنی ہمت بغ... ہے تو آ جائیں جناب اگر یہ حلالی ہیں اگر ان کے والد صاحب نے اپنی بہن ان کے پپھوں کے ساتھ نکاح کر کے یا ہم بستری کر کے ان کو جنا نہیں ہے نا تو یہ آ جائیں مائک پہ یہ آ جائیں مائک پہ اتنی ہمت ہے بھاگے نا اپنے روم, ہمارے روم سے ہم میں سے کوئی بھی ان کو ڈاؤٹ نہیں دے گا السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ و براکات ہو و مک فرات ہو اجمین کیسے سب حضرت؟ وعلیکم السلام تو مجن بھائی بات اصل میں یہ کہ وہابی ملہ جس کا منہ ہے بہت کھلا اپنے ممبر پر بیٹھ کر یہ کہتا تھا بڑے زور کے ساتھ غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے غیر اللہ سے مدد مانگنا شرق ہے بڑے بڑے ایک آواز مارتا تھا اور جب صدام حسین نے ارادہ کیا کویت پر حملہ کیا کویت کو قبضہ کر دیا اس کے بعد جب سعودی ت... عرب کی طرف سعودی عرب بھی کہنا بدت نے نگاہ رکھی تو سلطان گھبرانے لگا ملا کو بلایا جس کا منہ ہے بہت کھلا ہاتھ میں ہے لوٹا ہے نراکوتا بن باز کو بلایا اور کہا اب کیا کریں گے وہی بن باز جس نے پنجاس سال پہلے یہ کہہ دیا غیر مسلم کو ملک کے اندر نہ آنے دو یہ حجاز ہے مگر جب بک گیا جب اپنا ایمان کو بیچ دیا پھر کیا کہتا ہے جائز ہے امریکہ کی عامی کو آنے دو جائز ہے آنے دو آنے دو امریکہ آ جاؤ مدد کرو ہماری اس وقت کیوں نہیں انہوں نے اس وقت کیوں نہیں تکوا دکھایا غیر اللہ سے مدد کیوں مانگی امریکی جازوں کی امداد کیوں کی اور وہی امریکہ جس نے آج عراق کے اندر اتنا آگ بسایا ہوا ہے مسلمانوں کا خون بسا رہا ہے وہی عراق کے اندر مسلمان سلامتی کے ساتھ جی رہے تھے تو یہی امریکہ نے یہ کام خراب کیا کیوں تھا اور اس کے بعد ان لوگوں نے جو مسیار کو جائز کیا مسیار ایسی چیز ہے کہ وین یو نیڈ اے وومین یو جس گوٹ نائٹ تو اس کے ساتھ اپنا کام کر لے اور فارغ آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں جو حقوق الاسلام نے دی وہ سب رد کر دی اور عثمانی کی جی پروسٹیشن ہے اور کیا ہے جواد بھائی اور کیا ہے پروسٹیشن ہے اور کیا ہوگا اس کے بارے <coughs> جی یہ ان کا نعرہ ہے نا اور پھر یہ ویڈیو ملتے ہیں جس کے اندر یہ ناچ اور کسی بھائی نے یونٹی فیتھ ڈسپلن نے پوچھا کس نے یہ کہا کہ سسٹر کا نکاح جائز ہے یہ نجدی وہابی مولوی طالب الشیطان ہم اس کو طالب الرحمٰن نہیں کہیں گے کیونکہ وہ طالب الرحمان نہیں اگر وہ طالب الرحمان ہوتا نا تو حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا دشمن نہ ہوتا کبھی یہ کبھی یہ فتوا نہ دیتا کہ بہن کے ساتھ نکاح جائز ہے اور مناظرے کے اندر ہوا اور اس کا اعتراض بھی نہیں کیا یہ بھی نکاح کہ یہ میرا فتویٰ نہیں اس کا ہی فتوا ہے اس وقت اس کو پتا ہے تو یہی بات اور بار بار میں نجدیوں سے یہی سوال پیش کروں گا کہ حضرت آدم علیہ السلط والس کو مشرک کیوں آپ کے امام امر عبد الوہاب نجد اپنی کتاب میں کتاب التوحید کے اندر ولیوم نمبر ففٹی چیپٹر نمبر ففٹی میں کیوں یہ بات کر رہا ہے تو والیوم ہے کمرے کے اندر یعنی یہ بتا دو کریم پیس کو والیوم نہیں آ رہا میں وائک اب چھوڑنا ہے تو انشاءاللہ ایک حدیث میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر تو پھر مجھے جو ہے نا اجازت دے دینا انشاءاللہ انا ابی رضی ان شاء اللہ عزیز ان ابی حریر حضرت ابو حرا فرماتے انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کولتا رن کے بلاتی ہاں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ میرا چہرہ کابے من من میرے آکا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے فرما رہے ہیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میرا چہرہ کابے کی طرف ہے آپ کا سجود اور آپ کا خشو مجھ سے چھوپا نہیں ہوئے اشورلی ان نی میں دیکھتا ہوں بے شک اپنی کمر سے پیچھے تو یہ وہابی نجبی لوگ جو اکالی سلاط وسلام کی گستاخی کرتے ہیں کہتے نبی صلی اللہ علیہ دیوار کے پیچھے بھی نہیں دیکھ سکتا ماض اللہ استغفر اللہ العزیز تو ان کے رد کے اندر یہ حدیث پیش کر دی مگر وہابیوں پر یہ سوال ہے میرا کتاب ال کا جو موضوع حدیث پر جو ابن عبد الوہاب نجب میں لکھا تھا کتنے بغیرت ہیں اپنے آپ کو احل الحدیث کہتے ہیں احل الحبیز ان کا نام آج کے بعد ان کا نام احل الحبیز ہے اح الحدیث یہ اپنے آپ کو نہیں کہہ سکتے کیوں عقیدے کے لئے موضوع و حدیث استعمال کرتے ہیں. اور جو حدیث میں نے پری یہ صحیح البخاری میں ہے کتاب السلاد کے اندر ہے جلد نمبر تین ہے حدیث نمبر فور ایٹ anyway, میں ان شاء مائک فری کرتا ہوں ایسویش بائی کے لیے کافی ہاتھ اوپر ہیں تو علیکم شاء اللہ السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ <وشمائن> او سوری یار جواد بھائی جواد بھائی آپ جواد بھائی آ جائیں تشریف لائیں یار میں تو غلطی سے آگے آ جائیں آپ السلام علیکم یار میں نے دو منٹ مانگے تھے ایس ایچ او بھائی سے پر کر کے کیونکہ مجھے صرف دو کچھ سی بات کرنی تھی کیونکہ یار بھی ان فتنا تُن شدید کیونکہ جیسے وہاں پہ عربی ان میں آتا ہے نا کہ وہاں پہ یہ برف کا وہ تو آ جاتا ہے طوفان آ جاتا ہے اس طرح سے جو وابیت کلو شطانتون اب دیکھیں انہوں نے روم کا نام کیا رکھا ہے حنفی ورسز اسلام اچھا ویسے آج تک مجھے کبھی کسی نے کہا کہ جی آپ غیر مسلم ہیں سلام بھی کرتے ہیں میں روم میں سلام لکھتا ہوں وعلیکم اسلام جواب دیتے ہیں تو دسی ہی تو منافقۃَََََ کثیراتون یعنی کہ بہت بڑی منافقت ہے یہ پھر کہ اگر ایک آدمی کو اگر آپ مسلمان نہیں سمجھتے تو پھر اس کو اسلام کا جواب آپ کیوں دیتے ہیں یا اس کو آپ بھائی کیوں کہتے ہیں آپ بتائیں نا ہاؤ کوڈ الابیت اسلامت برادرت میں تو ایک انفیو مسلمان ہوں تو وائی کال می السلام علیکم اینڈ برادر اینڈ بلا بلا بلا سو دس از پھر آپ جھوٹ بولتے ہیں یا منافقت کرتے ہیں یا ہمارے جو بھائی ہوتے ہیں ان میں سے ان سب کو آپ سلام کرتے ہیں ان کو وعلیکم اسلام کہتے ہیں ان کے ساتھ کدیوں کے ساتھ مل کے آپ ان کا آپریشن جب کرنا شروع کرتے ہیں کہیں کہ کو لو بھائی آپ بھائی آ جائیں آپ یہ کر لیں تو وٹ از دس آل دس از آل بول شیٹ بیسیکلی تو اب دیکھیں کتنا پروکنگ نام انہوں نے کھولا تھا کہ اسلام ہم لوگوں نے بھی تو ٹروت رکھا ہے نا ٹروت اباؤٹ وابیزم ہم لوگ بھی تھے وابی فتنا اینڈ اسلام تو یہ بیسکلی ویسے نام بہت صحیح فٹ بیٹھتا کیونکہ یہ بیسکلی مسلمان ہی نہیں ہیں یہ لوگ لیکن اگر آپ اس طرح سے اس کو رکھتے کہ واد فتہ اینڈ اسلام تو پھر یا ہے ورسز اسلام تو پھر جو ہے نا وہ میرا خیال ہے کہ یہ زیادہ اکسپوز ہوتے تو ان لوگوں نے خود دیکھیں شرارتن شدید کثیرتن کیا ہے کہ بھائی نام رکھا انہوں نے حنفی اور, آ, حنفی اور اسلام تو حنفی تو جناب یہ جو ہے اسلام جو ہے ہمارا آ, یہ مطلب جیسے انہوں نے بتایا کہ صابہ کے زمانے سے مطلب امام ابو منیفا نے جو فکر دیا وہ انہوں نے یہ تھوڑی کہا تھا کہ میرے فالوور بن جاؤ یہ اس طرح کی بات ہو یہ تو اس زمانے سے چیزیں چلتی آ رہی ہیں تو یہ ابھی جو ہے دو سو سال پہلے جب انگریزوں نے ایک فتنہ کھڑا کیا ہم لوگوں میں اسلام کے اندر ڈھونڈ آٹ کے ان لوگوں کو پتہ نہیں کہاں سے لے کے آئے تو یہ ساری چیزیں تو اس اور ہیں اس سے پہلے تو ان کی ہسٹری کوئی نہیں ہے ان سے پوچھو ہسٹری ان تو یہ کہیں گے خالی ہوں جس طرح کہ وہ نلائک سٹوڈنٹ میٹر کا پیپر نہیں کر کے آتا خالی صفحہ چھوڑ کے آتا ہے کہتا ہے چلو اور کچھ نہیں تو خوشختی کے تو پانچ نمبر مل جائیں گے تو ان کو صرف خوشختی کے پانچ نمبر ملیں گے کیونکہ ان کا جو ہے پیچھے والا سارا خالی ہے اس سے پہلے دو سال سے پیچھے چلے گئے نا کہ آپ کی پوڑی کون سی اسلام کی ذرا اس میں بتائیں آپ نے کون کون سے علاقوں میں اسلام کا کام کیا جا کے یا آپ نے کوئی تبلیف کی یا اسلامی کوئی چیزیں آپ کے وجہ سے کوئی علاقے آپ نے فتح کی اسلام پہ تو یہ ان کے اس پاس سوائی شرمندگی شرمندگی ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا جس طرح غریب بندہ روٹی کھانے چلا جاتا ہے نا ہوٹل پہ تو جب بل دینے کی باری آتی ہے تو بچارہ شرمندگی شرمندہ کیونکہ جیل پیسے ہی کوئی نہیں تو اس لیے یہ بھی جو ہے نا وہ بھی یہ بیسکلی یہ ذہنی طور پہ اور ایمانی طور پہ غریب ہے کیونکہ جب اس طرح کی بات آتی ہے آفٹر بفور ٹو تھاؤزینڈ ٹو تو یہ بےچارے بس شرمندگی ان شدیدۃ کوئی یہ نہیں کہ گل کر کہ پاس کچھ باتیں نہ تو تون ختم تو بہرحال آپ آ با جائیں سچو بھائی آپ بات کیجیے بہت شکریہ آپ کو اپنے باری دی تو امید ہے آپ لوگوں کو میری بات جو ہے وہ سمجھ آئی ہوگی تھوڑی سی بیکاز آئی اسپیک دا پبلک لینگویج اور اپنا <coughs> مجھ سے تو آپ کو پتا وہ اتنی ادبی اور uh, سلجھ گفتگو ہوتی نہیں ہے تو آئی اسپیک ویری پلین لینگویج بٹ ڈائریکٹ ٹو بی آنسٹ وتھ یو رائٹ جس آ فیکٹری ڈائریکٹلی فرنیچر منگواتے ہیں آپ سستا پڑتا ہے بہرحال بات اچھی ہوتی ہے تو آپ آ جائیں جناب تشریف لائیں آئی ہیو ٹو گو سم ویئر نہیں تو, بھائی, تو اس کے بعد ان شاء اللہ پھر آپ سے بات ہوگی بہرحال آپ نے بہت اچھا کیا ہے کہ یو اوپن دا روم اینڈ یو آر ایکسپوزنگ دا فتنا تو جزاک اللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمت ہے جناب اور آپ کا جو وقت ہے اس کو عبادت کے طور پہ قبول فرمائے تو تشریف لائیں سومی اپنا کیا نام ان کا وہ کدھر چلے گئے یار ایس ایس او کدھر پرچے تو نہیں کاٹنے چلے گئے بابیوں کے خلاف آج جناب آئی پہ السلام علیکم السلام علیکم ایس ایچ او بھائی جان اب آپ سے ہم چاہتے ہیں پلیز آپ کا نمبر دور ہے آپ نے کیوں ادھر سے کاٹ دیا میں مادرہ چاہتا ہوں ماشاءاللہ ٹامو جان تھام جان کے مامو جان پلیز سوری یار مجھے سمجھ نہیں آ رہی جان آپ کا نام ماشاءاللہ اللہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی عمر دے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی دے اور ایک دعا جو میں آپ کے لیے کرنے جا رہا ہوں وہ غور سے سنیں غور سے ثابت بائی سنیں جس پوزیشن پہ آپ چل رہے ہیں ماشاءاللہ اللہ اہل علم ہیں اہل ذوق ہیں اہل دل ہیں اہل نظر ہیں, ہیں جی تو وہ کہتا ہے نا تو, تو اہل دل تو ہے پر نظر شناس نہیں تو اس دل کا کیا کرنا جس جو نظر شناس نہ ہو تو نظر شناخ میں جب انٹر ہوا اس روم میں تو میرے چاچا جی انساف پسند میرے چاچو ہیں میں ان کا بتیجا ہوں تو ان کی میں نے وہ سنی مجھے اصل ٹپو کا پتا نہیں مجھے ایسے لگا جیسے کوئی شیتان آیا ہے اور وہ پانی کو گندہ کر گیا ہے تو میں کوئی پڑا لکھا تو نہیں ہوں میں ٹرک بندہ ہوں میں تو میں آپ کو دعا یہ دینے جا رہا ہوں جان بائی جان کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ایمان کی حفاظت فرمائے بس اللہ تعالی آپ کو شیطان مردود کے شر سے بچائے کیونکہ یہ جو مردود ہے یہ ختم کر دیتا ہے مجھے کوئی حدیثیں وغیرہ تو نہیں اتنی آتی لیکن ایک بات میں کہوں گا وہ میرا چاچا انصاف مجھے بڑی اچھی طرح جانتا ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ عقیدہ تھا وہ, وہ اصل میں سچے غلام تھے سچے عاشق رسول تھے اور صحیح ایمان والے تھے دل دماغ اور زبان تینوں چیزوں سے ان کو یہ چیز پیار اور عشق اور محبت نکلتا تھا مائک آپ کو میں دیتا ہوں دوبارہ سنتا ہوں لیکن ایک بات نہ کہنا یہ چاہتا ہوں غور سے سنیے گا جو مرضی کر لو جتنی مرضی یہ نمازیں پڑھ لیں جتنے مرضی جناب یہ شلواریں اونچی کر لیں جتنی مرضی یہ تبلیغیں کر لیں جناب ان کو سرات مستقیم انشاءاللہ شاء اللہ نہیں ملے گا نہیں ملے گا اور نہیں ملے گا اس وقت تک نہیں ملے گا جس وقت تک یہ زبان سے دل سے اور دماغ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صحیح طریقے سے صحیح ہمارے امام اعظم کے طریقے سے نبی نہیں مانیں گے ان پہ ایمان نہیں لائیں گے ان کو سرات مستقیم ان اللہ لزیز نہیں مل سکتا وہ کیسے وہ میں دو شیر بولتا ہوں آپ اندازہ خود لگا لیں یا رسول اللہ بخش کہاں اے بے قرآن بغ وہ ملتی نہیں ہے دولتے صاحب میں نے یہی کہنا تھا کہ آپ جو مرضی کر لیں جتنی مرضی کتابیں پڑھ لیں جو مرضی کر لیں دوسرے روم میں ایک بڑا اچھا ٹاپک چل رہا تھا دل کے اوپر تو ایک صاحب آئے تو انہوں نے آ کے بات کر دی کہ خدا کے خدا توبہ اسحفر اللہ وہ خود کو کہتے تھے کہ جی میں ہنفی ہوں اور میں ہنفی مسلمان ہوں اور ختم نبوت پر ایمان رکھتا ہوں اور سوالات اور ان کی باتیں ایسی کر رہے تھے کہ جیسے ان کے ایمان میں گڑبڑ ہے ان کے دماغ میں فطور بھرا ہوا ہے تو ان کی کی کی میں نے وہ وہ ایسے تھے کہ خدا کے واحد ہونے کی یقین سے ہم کوئی جو ہے نا وہ نہیں کہہ سکتے تو میں پلیز وہ تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں اپنے بھائیوں کو تو میں نے ان سے سوال یہ کیا تھا کہ پلیز مجھے مائک دے میں آپ کی آکے تو منجی ٹھوکتا ہوں میں آپ کی تھلی کراتا ہوں پھر انہوں نے مجھے مائک دیا میں مائک پہ گیا تو میں نے ان سے یہ راشد راشد نام تھا ان کا تو وہ ان کو پھر بعد میں وہ ٹھیک ہو گئے تو ان کو میں نے یہ کہا بھائی کہ سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اشہاد اللہ الہ میں گواہی دیتا ہوں میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں ہر مسلمان نے یہ پڑھا اشہاد اللہ میں گواہ دیتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے اللہ واحد ہے بھائی میرا سوال یہ ہے کسی نے اللہ کو دیکھا ہے کسی نے نہیں دیکھا کسی نے اللہ کو نہیں دیکھا لیکن اس کے باوجود وہ کہتا ہے شہاد اللہ اللہ اللہ میں گواہی دیتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں میں मैं, نے وہ اپنا تھامو جان بھائی اور آئس بھائی جان میں نے اس کو وہ, وہ حدیث سنائی یار وہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو گھوڑا خریدا تھا وہ یہودی سے تو وہ صحابہ آئے تو وہ چکر چلا وہ گواہی کا تو انہوں نے پھر آپ کو پتا چل گیا میری بات کا نا میں لمبی نہیں کرنا چاہتا کیونکہ میرے دوست دوسرے ہیں وہ بھی اپنے جذبات کا اظہار کرنا چاہتے ہیں اور میں نہیں چاہتا کہ کسی کی دل آزاری ہو وہ بھی آئے اور آپ سارے سارے اپنے عشق کا ایمان کو تازہ کریں تو وہ, وہ میں نے اس کو وہ جواب جو دیا نا تو میں نے کہا کہ بھائی اس نے ایک ایک ساتھی آئے نا انہوں نے کہا بھائی میں نے نہیں ہاں آپ نے لیا ہوگا گھوڑا وہ یوتھ مکر گیا پھر وہ انہوں نے ایک نے آ کے کہا ہاں جی حضور آپ نے لیا ہے گھوڑا تو انہوں نے کہا گوائی گوئی تو بھائی اس چیز کی ہے نا اگر دیکھا ہے تو گوائی دو گے نا دیکھا نہیں تو گوائی کیسے دو گے تو میرے نبی نے دیکھا خدا کو تو انہوں نے گوئی دی نا کہ میں نے دیکھا ہے خدا کو ہم کیسے دے دیں اچھا جی دوسری بات تو پھر جناب وہ اچھا میں لائن دیکھ رہا ہوں تو ان کو میں نے یہ بات جو وہ سمجھائی وہ ساری تو ایک نے ایک صحابی تھے وہ عشق میں مبتلا تھے تو انہوں نے محبت میں کہا کہ حضور آپ نے گوڑا لیا ہے آپ میں گواہی دیتا ہوں کیونکہ آپ نے کہا کہ خدا ہے آپ نے گواہی دی کہ میں گواہی دیتا ہوں خدا ہے تو ہم نے مان لیا تو ہم نے مان لیا ہم ایمان لے آئے تو پھر آپ کو آگے پتا وہ سارا جو سلسلہ چلا تو میں نے یہی اس کو بتایا کہ جب تک جب تک آپ کو گوا سے ضرورت گوا کی ضرورت ہے اس وقت تک آپ کو گوا کے ساتھ رہنا پڑے گا قیامت تک فیصلہ ہونا ہے قیامت کے دن جج صاحب خدا ہے خدا جج ہوگا تو گوا کی ضرورت تو پڑے گی نا گواہی تو نبی علیہ وسلم نے دی ہے نا تو ان کے جوتوں سے چپٹے رہو گے تو بھائی جی جنت میں جاؤ گے اگر ادھر نافرمانی کرو گے تو دنیا میں بھی جوتے اور آخرت میں بھی جوتے ہی جوتے انشاءاللہ شاء اللہ خیال رکھے تو آج جائیں یونٹی بھائی السلام علیکم آواز آ رہی ہے جی مہربانی جی بہت بہت شکریہ وہ پہلی بات یہ ہے کہ یہ واقعی جو انہوں نے روم کھولا ہے نا جس نام سے یہ زبردست آبجیکشن ہے اور اس اس کی جتنی بھی بھی کو کنڈیم کیا جائے اتنا ہی کام میں. مجھے بھی بہت ہی مجھے بہت افسوس ہوئے. یہ بڑا غلط نام انہوں نے رکھا ہے اختلافات اپنی جگہ پہ لیکن اس طرح پروک نہیں کرنا چاہیے تھا غلط بات لیکن میں اس وقت جو ہے نا وہ ڈیموجن بھائی اور آئس مین بھائی نے ایک بڑی سیریس سی بات کی ہے یہ بہن کے ساتھ شادی کی یہ پہلے بھی میں نے سنی ہے بات اور جو ویڈیو دکھائی جاتی ہے نا میرے بھائی اس میں حنیف قریشی صاحب کا اور طالب الرحمان کا آپس میں مناظرہ ہے جس میں حنیف قریشی صاحب ایک کاغذ دکھاتے ہیں اور الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے بہن کی شادی کے متعلق کے بہن سے شادی جائز ہے اس کا فتوا دیا ہے وہ ایک دفعہ بھی آتا ہے پھر وہی بات ریپیٹ ہوتی ہے حنیف قراحی کی طرف سے پھر وہی بات ریپیٹ ہوتی ہے یعنی کہ وہ ایک ایڈیٹڈ ویڈیو لگتی ہے جس کو ایڈٹ کیا گیا ہے نہ تو اس میں وہ فتوے کے ایکچوئل کنٹینٹ دکھایا جاتا ہے کہ فتویٰ ہے کیا نہ طالب الرحمان کی کوئی وضاحت دکھائی جاتی ہے کہ وہ کہتا کیا ہے تو اگر آئس مین بھائی یا وہ ٹیموجن بھائی آپ کے پاس اوریجنل چیز ہو نا جس میں وہ فتوے کے کنٹینٹس موجود ہوں تو وہ کائنڈلی ضرور دکھائیے گا کیونکہ اگر تو وہی ویڈیو ہے جس میں حنیف قرائد صاحب بار بار لگاتے ہیں جو ایڈیٹڈ ہے تو اس میں ذرا وہ مطلب وہ تو ایڈیٹڈ ہے ویڈیو کیونکہ وہ بار بار ایک ہی چیز وہ مطلب سامنے آتی ہے تو اس کی تو اتھینٹسٹی کوئی نہیں ہے کیونکہ وہ ایک شخص الزام لگا رہا ہے الزام تو کسی شخص پر بھی لگایا جا سکتا ہے میں بھی کہہ سکتا ہوں ٹیموجن نے فتوا دیا جی ہے جی بہن سے شادی اس کی تو کوئی نہیں نا وہ اتھینٹسٹی یا تو مطلب اوریجنل چیز سامنے آئے پورا وہ جو ہے ان کا مناظرہ وہ اگر اس کی آپ کے پاس کوئی ہو لنک تو ہم ضرور دیجیے گا ٹھیک ہے نا تھینک یو ویری فری جی آ جائیے جناب مائک السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی و برکاتہ آواز میری آ رہی ہے تو براہ کرم ٹیکس میں لکھ دیجیے جزاکم اللہ خیر اسی پہلٹاک پر ایک اور مناظرہ ہوا تھا حنیف قراشی صاحب سے پہلے کس کو یاد ہے علامہ مفتی شوکت سیالی صاحب کے ساتھ ہوا تھا کسی کو یاد ہے چھ گھنٹے چلا تھا پوری رات چلا تھا بارہ بجے شروع ہوا تھا صبح چھ بجے تک چلا تھا کسی کو یاد ہو پرانے جو آپ اسلائی بھائی ہیں بھائی جو ہمارے یہاں پر ہیں ایسے جو بھائی ان لوگوں کو یاد ہوگا یاد ہے کسی کو علامہ اشرف شلی صاحب کو انہوں نے چیلنج کیا تھا علامہ اشرف علی صاحب نے اپنے شاگر چوک صحیح صاحب کو کیا تھا اس کی ویڈیو اٹھا کر دیکھ لیجئے مناظرے کے آخر میں یہی علامہ حنیف قریشی صاحب ہیں وہی فتوا ان کے ہاتھ میں ہے اور وہی سوال طالب الرحمان سے پوچھا انہوں نے اور اس میں اس نے مارا ہے اگر کسی کو چاہیے تو وہ والی ویڈیو اٹھا لے اور اس کا بالکل اینڈ میں حصہ جا کر دیکھ لے اس میں وہ چیز طالب الرحمان کا خات ہاں موجود ہے کہ ہاں یہ میرا فتوا ہے ہاں یہ میں نے کہا ہے سب چیز موجود ہے زیادہ کم رکھا تھا لنک نہیں ہے اس کی ویڈیو میرے پاس موجود ہے لنک نہیں ہے اس کا لنک وہی نہیں معلوم ہے یا نہیں ہے آئی ڈونٹ نو اباؤٹ ویڈیو میرے پاس موجود ہے تقریباً چھ جو پر موجود ہے وہ ویڈیو آئی ڈونٹ نو اس پہ ہے یا نہیں ہے فتوے کا ایکچوئل کانٹیکٹ ان کے اپنا فتوا ہے اپنے مدرسے کا لکھاو فتوا ان کے پاس موجود ہے تعلق رحمان کے ہاتھ کا لکھاو فتوا ان کے ہاتھ پہ ہے مجھے اب اتنا پورا یاد نہیں ہے کہ اس میں سوال کیا تھا میں نے آپ کا حوالہ دے دیے جو سوال آپ نے, آپ نے کیا ہے نا وہی چیز بالکل بیاں نہیں اسی سیڑھی سے موجود ہے اسی موجود ہے مجھے ایکچوئل کوشچن یاد نہیں ہے ایکچوئل اس کا طالب الرحمن کا جواب یاد نہیں ہے مجھے سوال مجھے آپ کا جیسا اسی طرح کا سوال ہے وہ اور یہی فتویٰ ہے کیوں کیونکہ میرے پاس وہ سیڈیز بھی ہے میرے پاس یہ سی بھی ہے دونوں سیڑیاں میرے پاس دونوں مناظروں کی سیڑھی موجود ہے تو اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ جو سوال اس میں کیا ہے وہی وہ سوال انہوں نے سب سے آخر میں ادھر کیا تھا اس والے جو مناظرے جو پہلا بار تھا اس میں اس طرح تھے سے وہ منا دیے تھے جناب آپ کو کیا اولاما کی باتوں میں یقین نہیں ہے کیا آپ عالم ہیں مفتی ہیں معدس ہیں فقی ہیں کیا ہیں ایک عالم سامنے بیٹھا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ فتوا ہے یہ فتوا آپ کا لکھا ہوا ہے طالب الرحمان اس کو مان رہا ہے آپ کو اور کیا چاہیے کیوں بھائی آپ کو سرٹیفکیٹ کیوں نہیں ہو رہی ایک عالم کہہ رہا ہے ایک مفتی کہہ رہا ہے مناظر میں بیٹھ کر ویڈیو کے سامنے کہہ رہا ہے آپ کو کون سی چاہیے آپ کو اگر چاہیے تو آپ جا کر دا... طالب و رحمان سے جاگر بات کر ڈائریکٹ کہ علما کی بات پر آج کل کے لوگ ایسے ہو گئے ایسے میں کہ بے ایمان ہو گئے لوگ کہ ان کو علما کی زبان پر اعتبار نہیں کتاب دکھائیں یہی امام جیاز الحم اللہ تعالیٰ تھے ان سے ایک شخص نے پوچھا کہ حضور آپ نے یہ بات لکھی ہے آپ اپنے آپ کو محدث کہتے ہیں مستحد کہتے ہیں ثابت کر کے بتائے بولا اگر ثابت ہی کرنا ہے تو کسی اور جا کے سرچ کراؤ میرے پاس ٹائم نہیں ہے تم جیسے لوگوں کے لیے تم لوگوں کو علماء کی باتوں پر یقین نہیں ہے جاؤ نکلو میرے پاس سے میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کیسے لوگ ہیں تم لوگوں کے پاس اولما کے بعد تمہارا ٹائم نہیں ہے یقین نہیں تمہیں کی زبان پر کون سی سرٹیفکیٹ چاہیے کون سی تسلی چاہیے حیرت یار آج کل کے لوگوں کو اولا مقین نہیں ہے حدیث سناؤ جناب کہاں پر ہے کدھر ہے کیوں ہے کدھر ہے کیسی ہے ویسی ہے ان کو بد دکھاؤ قرآن کی آج سناؤ تو جناب کہاں ہے کدھر ہے اوپر سے پڑھو آگے سے پڑھو پیچھے سے پڑھو کسی وہاں بھی کا کال بتاؤ کہ جناب اس نے فنا کتاب میں لکھا ہے جناب آپ نے نا وہ پچھلا پیج نہیں پڑھ کر سنا ہے اگلا پیج پڑھ کر سنا ہے یہ کر کے سنا ہے وہ پڑھ کر سنا ہے کیوں سنا ہے بھائی اگر اتنی تحقیق کرنی ہے جا کر تحقیق کرو نا بھائی ہے آپ کو ایک حوالہ مل گیا جا کر تحقیق کرو اگر ہمت ہے تو جا کر تحقیق کرے نا مسیار جھوٹ نہیں ہے بالکل سچ ہے مسیار یہ کرتے ہیں وحید الجما نے اپنی کتاب حضیری المہدی میں لکھا ہے یہ تو مسیار کا ہوا ہے نا ان کے مولویوں نے متا کو جائز کرا دیا ہے جا کر دیکھے حضر نواب صدیق وہ وحید زمان کی کتاب ہے یہ اس نے لکھا ہے اپنی کتاب میں کون ہے یہ ان کا شیخ کل فکول ہے باغیوں کا وہ کہتا ہے متا جائز ہے متا شریعت میں جائز ہے اس کے الفاظ ہیں بولے تو اس کے عربی کے الفاظ آپ تو اس کی بات کر رہے ہیں نا چھوڑو اس کو آپ یہ شیعہ کے بھائی ہیں بھائی یہ بابی انہوں نے سوچا جناب یہ متا تو ہے نا ہمیں لیٹ ہوئے گا متا کا نام چینج کر دو اس کو میسیار کر دو متا کا نام چینج کر دو اسے مسیار کر دو اس کو سنی پاگل ہے مسلمان تو پاگل اس کو کیا پتا متا کیا آج چلتا ہمارے بھائیوں کو متا کے باری میں نے بتا تو اس کو میسیار کے بعد میں کیا پتا چلے گا تو اس نے کہا بیوقوف بناؤ اور اینا ایمان کو خراب کرو زنا کرواؤ لوگوں سے بس جب انہیں لوگوں سے کہا جا شورہ مومنون کی آیت میں ہے کہ صرف دو ہی عورتیں حلال ہیں تم پر تو کہتے جناب قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے قرآن ان کو نظر نہیں آتا جب یہی بات ہے نا کہتا ہے تو وہ بھی کہتا ہے جناب متا ہلال ہے سارے وحابیت جو ہے نا اصل وہابیت ابن سبا کی اولاد ہے یہ امام اعظم پر انگلیاں اٹھانے والے اپنے بارے میں جو ذرا جا کر دیکھے نا یہ ہے کیا ان کو پیدا کرنے والا کون ہے اہل حدیث کہتے ہیں لیکن بخاری کی حدیث تو پڑھیں نا اپنے بارے میں کہ نبی اکریم علیہ عہیسلام نے ان کے بارے میں کہا کیا آج پاکستان میں جو وہاویزم پھیل رہی ہے وہ کس بنیاد پھیل رہی ہے جا پڑے تو حدیث سے کہ حدیث میں ان کے بارے میں کیا لکھا ہے کہیں پر شیتان کا سین کہا جا رہا ہے کہیں پر ان کو کہا جا رہا ہے کہ یہ مسلمانوں کو ماریں گے اور کافروں کو چھوڑیں گے آج یہی تو کچھ ہو رہا ہے وعلیکم السلام و رحمتہ اللہ تعالی و رکتہ آج یہی کچھ ہو رہا ہے امام اعظم پر انگلی اٹھاتے دیکھئے کسی بھی شخصیت کے حوالے سے انگلی جبھی اٹھائی جاتی ہے جب اس شخصیت سے ان کی پکڑ ہو رہی ہوتی ہے پکڑ سے مراد کیوں ان کے ماننے والوں کو کسی نہ کسی طرح انہیں ڈیگریڈ کرنا ہے یہود و نصارہ کو دیکھ لیں آج وہ ڈیگریڈ مسلمانوں کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے کبھی خاکے بناتے ہیں تو کبھی کچھ کرتے ہیں کبھی نبی کریم اسلام کی شان خی کرتے ہیں کبھی کچھ کرتے ہیں کبھی کچھ کرتے, کرتے ہیں یہی حال وہ کا ہے کبھی تو وہ نبی کریم اسلام کی طرف چلتے ہیں کبھی وہ صحابہ کرام کی طرف چلتے ہیں کہ جناب ہم تو اسے قرآن و حدیث کو مانیں گے صحابہ کیا چیز ہے جناب صحابہ کو تو ہم مانتے ہی نہیں ہے جب صحابہ سے کام نہیں رہا ان کا تو اب یہ آئے امام اعظم کی طرف حنفیت کی طرف آئے یار ہم فی بتاؤ فکا ہے یا ایمان ہے اگر فکا میں کوئی غلطی کرے تو کیا اس پہ کفر کو فتویٰ لگتا ہے مجھے کوئی بتائے یہاں پر اگر کوئی علم بیٹھا ہوا یہاں پر تو مجھے بتایا فکا میں اگر کوئی غلطی کر دے تو کیا اس کا کفر کا متوہ لگتا ہے نہیں لگتا نا پھر امام اعظم کی پیشے کیوں پڑھو بھائی کس وجہ سے پڑھے ہو امام اعظم نے کیا ایمان پر کتابیں لکھی ہیں آپ نے تو ایک بھی کتاب نہیں لکھی تو کیوں امام اعظم کی پیشے پڑھو مسئلہ یہ ہے کہ ان کو ہنفیت سے چڑھ ہے تو حنفیت ان کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے یہ امام اعظم پر الزام لگاتے ہیں کہ جنا امام اعظم نے یہ کرا امام اعظم نے یہ کرا امام اعظم نے یہ کرا, نے یہ کرا ثابت کچھ بھی نہیں ہے ان میں سے ثابت ان میں سے ایک بات بھی نہیں ہے چاہے وہ بڑے سے بڑا ٹاپک ابھی لا کر یہاں رکھ دیں کسی وابی محمد ہے نا تو اس وقت آ جائے روم میں اور ایک ایک ٹاپک پر رکھ کر بات کر لے چاہے وہ امام اعظم کے حوالے سے ہو چاہے وہ کسی بھی عربا میں سے کسی کے اوپر ہو چاہے نبی کریم اور اسلام کے حوالے سے ہو سادہ کرام کے حوالے سے ہو قرآن کے حوالے سے ہو حدیث کے حوالے سے ہو آجائے جائے مائک پر اس روم میں آ جائے اور ہم سے بات کر لے دیکھتے ہیں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا بھاگے گا کون یہ دیکھ لیجئے گا اس روم سے آپ خود دیکھیں گے بھاگے گا اس روم سے کون شیطان بھاگتا ہے کبھی آیت کرسی پڑ کر دیکھیے گا شیتان بھاگتا ہے ہمیشہ کبھی آزان دے کے دیکھیے گا کسی جگہ پر فتنے کی جگہ پر آزان دے کے دیکھیے گا شیتان بھاگتا ہے تو آپ کو بھاگتا نظر آئے گا وہاں بھی ہر جگہ سے بھاگتا نظر آئے گا کل کی بات یاد ہوگی تمجن بھائی کل کون بھاگا کل کون بھاگا یہ ہمیشہ بھاگتے ہیں کیوں آپ سوال کریں گے ان سے ایک مسئلہ ہمارے سنیوں کا کیا ہے سنوں کا با, مسئلہ کیا ہے ہمارے لوگ سے سوال سنتے ہیں اور گھبرا کر آئے تھے جناب اس نے یہ سوال پوچھ لیا اس نے یہ احتیاط کر دیا وہ بھائی تمہارے زمانے نہیں ہے کیا کیوں سنتے ان کے سوالات تم کیسے جواب دینے کے لیے بچے ہو سوال ان سے پوچھو پوچھو ان سے اللہ کے ہاتھ کا کیدا کس نے گڑا پوچھو ان سے اللہ کو ہٹ پر بٹھانے والا کون ہے پوچھو ان سے اللہ کرسی کا کس نے بٹھایا اللہ کو پوچھو اللہ کا وزن نے ثابت کرا اللہ کے وزن سے کرسی چرچڑ کرتی ہے یہ کس عقیدے میں لکھا ہوا ہے کون سی حدیث سے ثابت ہے قرآن کی کس آیا سے پوچھو ان سے یہ سوال ان سے یہ پوچھو نبی کریم اسلام مرک مٹی مل گیا یہ کون سی حدیث سے ثابت ہے پوچھو ان سے نبی کریم اسلام کو چودھری کہنا ڈاکیا کہنا یہ کس کون سی حدیث سے ثابت ہے پوچھو تو ان سے یار آپ لوگ پوچھتے نہیں ہو ان لوگوں سے جبھی آپ لوگوں کا یہ حال ہے کہ آپ کے خلاف کوئی نہ کوئی آ کر کوئی نہ کوئی سوال کر جاتا ہے کوئی نہ کوئی آ کر کے خلاف سے کچھ بولتا ہے نبی کریم اسلام کے علم کے خلاف کچھ بولتا ہے ہر کوئی کچھ نہ کچھ آپ کے خلاف بولتا ہے کیوں بولتا ہے آپ لوگ پوچھتے نہیں ہو آپ سے سنتے ہو یا فلاں نے وہ سوال کر دیا یا مجھے جواب تھا مجھے جواب دو میرے پاس ابھی موبائل میں ہر کچھ نہ کچھ اڑ دنوں بعد میں چاہتے عمران بھائی دیکھیں یہ سوال کیا ہے ابھی میلاج کو سوال آیا ہے جناب یہ صاحبہ نے نہیں کیا امر صدی اکبر نے دو سال کولاقا گزارے انہوں نے نہیں کیا فاروق آزاد نے بارہ سال گزارے انہوں نے نہیں کیا اسمان کر تیرہ سال گزارے انہوں نے کیا جناج صاحبہ نے کیا تو ملا تو آپ کیوں بناتے سوال ان سے پوچھو کوئی حدیث ثابت کرو کہ صاحبہ نے یہ کام نہیں کرا تم سابت تو کرو نا چیز تم نے پڑھی کتنی کتابیں ہیں کتاب ایک نہیں پڑھی ہوتی پڑھی کیا ہوتی ہے اپنے مولوی کا کتاب چاہ اپنے مولوی کا اشتہار اپنے مولوی کا پنفلٹ وہ پڑھ کر تم امام اعظم پر انگلی اٹھا دو وہ امام اعظم حضور دادا گھر سے علی حجری جن کے حوالے سے کہتے ہیں میں نے ان کو خواب میں دیکھا نبی کریم علیہ السلام ان کو دائیں جہان لے کر نہیں چل رہے بائیں جہان لے کر نہیں چل رہے پیچھے لے کر نہیں چل رہے بلکہ میں نے دیکھا نبی کریم علیہ السلام ان کو گود میں اٹھا کر لے کے چل رہے جیسے بچے کو اٹھا کر لے کے چلتے ہیں مجھے پتا چلا امام اعظم کا ان امام اعظم کے حوالے سے یہ ایسی بات کہتے ہیں کون مان رہا ہے حضور دادا گنج بہت ہی حجیری مان رہے ہمارا سننی کا یہی مسئلہ ہے پوچھو تو ان سے جاؤ پوچھو بھائی ان سے کہ اللہ جھوٹ بولتا ہے کیا ہو کون سی کتاب میں لکھا ہوا اللہ ہر وہ کام کر سکتا ہے جو انسان کر سکتا ہے انسان تو آج کی دنیا میں شراب پیتا ہے زنا کرتا ہے چوری کرتا ہے قتل کرتا ہے کیا ماض اللہ تم اللہ کے لیے بھی یہ سب ثابت کرتے ہو جاؤ اٹھاؤ اپنے مسمائل دے دیے کتاب کو یک روزہ کو سوال پوچھا کرو بھائی سوال پوچھا کرو ان سے سوال سن کر مت آیا کرو اپنے اندر کچھ پڑھنے کی تحقیق کرنے کی صلاحیتوں کو پیدا کرو کب پیدا کرو گے جب تمہارے بچے تمہارے ہاتھ سے نکل جائیں گے آج یہ ٹکے ٹکے کے جو یہ گھوم رہے ہیں نا یہ وا بھی کر یہ کیوں گھوم رہے ہیں اسی وجہ سے کہ ان کے بڑوں نے سنیت کے حوالے سے دین کے علم حاصل نہیں کرا سنیت کو صحیح طرح نہیں انہوں نے گیارہویں تو منائی لیکن ان کو یہ نہیں معلوم گیارہویں ہم کیوں مناتے ہیں انہوں نے ملاد تو منائی لیکن ان کو معلوم نہیں کہ ملاد ہم بناتے کیوں ہیں انہوں نے چالیسواں کرا سو کرا سب کچھ کرا لیکن انہیں اس کی روح نہیں معلوم روس مراد کیا ہے ان کو اس کے دلائل نہیں معلوم جبھی آج دیکھ لیں جہاں ہمارا بیٹا جات ہو رہا ہے کہاں جا رہا ہے جناب یہ نہیں معلوم کہاں جا رہا ہے بٹ ہمارا بیٹا نماز پڑھنے جا رہا ہے ہمارا بیٹا درد سننے جا رہا ہے وہ کس کے پاس جا رہا ہے درد سننے نہیں معلوم کس سے سن رہا ہے کوئی ٹینشن نہیں ہے کیوں نہیں ہے حدیث نہیں آتی تو آج یہ بات نہیں ہوتی مشکل شریف میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دین کہلے میں یہ دین کا عہلیم ہے جس سے سیکھو پہلے اس کا اکیلا جان لو کہ وہ کون ہے ہم نے دین کا علم نہیں سیکھا نا ہمیں نہیں معلوم کہ حدیث میں کیا لکھا ہوا ہے نبی کریم احساس کو پتا تھا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ دوس... یہ کافروں کے پیدا کیے ہوئے لوگ مسلمانوں کے ایمان سے کھیلیں گے تو نبی کریم احساس نے پہلے بتا دیا کہ ان واویوں کے فتنوں کے حوالے بتا دیا پھر یہ بتا دیا کہ یہ دین کا علم ہے اسے جس سے حاصل کرو پہلے اس کا ایمان چیک کر لو اور یہ عمل ہمارے اسلاف نے کرکا دکھایا ہے ہمارے اسلاف نے کرکا دکھا ہے ایمام سیری کے حوالے سے آتا ہے آپ کے پاس ایک شخص آیا کہ حضور میں آپ کو قرآن کی آیات سنانا چاہتا ہوں نہیں سننا میں نے تو جا چلا جا یہاں سے حضور قرآن کی آیات سنا رہا ہوں آج بولتے جناب وہ قرآن تو سنا رہا ہے وہ, وہ حدیث تو سنا رہا ہے اس میں کیا ہے جانا سن لیتے ہم امام علیہ سیری کو دیکھیں وہ شخص کہہ رہا ہے کہ حضور میں نے آپ کو قرآن کی آیت سنانی ہے وہ کہتے ہیں کہ میری سننی نہیں ہے چلا جاتا ہے وہ اس طرح کر کے امام علیہ سیری نہیں سنتے موہبین پوچھتے ہیں شاگرد پوچھتے ہیں حضور وہ قرآن کی آیت تو سنا تھا سن لیتے تو امام علیہ سیری نے کیا کہا امام اب نے سیری نے کہا اگر میں اس کی بات کو سن لیتا قرآن کی آیت تو سن لیتا ہو سکتا ہے گومان تھا اس کی بات میرے دل پر اثر کر جاتی اور میں بھی اس کی طرح بدمذہ ہو جاتا میں بھی اس کی طرح بدمذہب ہو جاتا میں اس وجہ سے میں نے نہیں سنی اس کی بات آج ہمیں کوئی فکر ہی نہیں ہے ہمارے بچے کہاں جا رہے ہیں کس کا درد سن رہے ہیں کدھر نماز پڑھ رہے ہیں ہمیں اس کی کوئی فکر ہی نہیں ہے جی جب نماز سے پڑھ رہا جناب جناب وہ قرآن تو سن رہا ہے شخص سے حدیث تو سن رہا ہے جناب قرآن کی آیات تو منافقین ہی پڑھتے تھے خوارج بھی پڑھتے تھے جا کر پڑھ لیجئے نا کتاب الفطن نے بخاری میں خوارج کے حوالے سے کیا بات لکھی ہوئی ہے عبداللہ ابن عمر نے خوارج کے بارے میں کیا لکھا ہے صحابہ کرام سے پوچھئے خوارج کون تھے پوچھیں تو ذرا وہ بھی تو قرآن کو نیزے پر لے کر چلتے تھے بعد بعد تو قرآن کی آیت کو پڑھتے تھے صحاب نے ان کے جنازوں میں جانے سے منع کیوں کرا ان کے پیچھے نماز پڑھنے سے منع کیوں کرا صحابہ نے ان کی تیمارداری کرنے سے منع کیوں کرا ان سے قرآن کی آیا سننے سے کیوں منع کیا منع کیوں کرا